ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخرق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضرالة وكل ضرالة في النار فأعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا وأبدوا ربكم وقل تفلح دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد میں نے یہ سورت الحج کی آخری آیات میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے جو آج خود بے اصل موضوع ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مومنوں کو خطاب کیا یا یادین آ منو اے ایمان والو پھر مومنوں کو اللہ رب العالمین نے حکم ایمان کے بعد ایمان والوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا ارق الحبک وس عالم خیرہ چار باتوں کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا پہلی بات ہے ارقو تم رکو کرو نہ دو وس تم سجا کرتے رہا کرو نمبر تین وہ اب و تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور آخری اور چوتھی چیز اللہ نے فرمایا اس وق اور اور اپنی عبادات کے علاوہ یہ روز نماز کی پابندی کے علاوہ وق اور برابر اللہ کے رسول کی اعتبار دوسری دینی باتوں میں بھی کرتے رہو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 چوبیس گھنٹے میں اللہ تعالی نے جو پانچ وقت کی نماز فرض کرا دیا ہے اس کا اہتمام کیا جائے کامیابی کے لیے شرط ہے اسی لیے ہی اس کے اندر آتا ہے ایسے ہی بخاری مسلم کی روایت ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور بھڑے مضمے میں نے سامان سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ نجاد کے لیے ہمیں کیا کس دے رہے ہیں آج میں قطلی ایمان لاؤ سلمت ہو مسلمان ہو جاؤ اور پانچ وقت کی نماز پانچ وقت کی نماز پابندی سے تم کہا کرو اور اللہ نے مال دیا ہے تو زکا دے فرد رمضان آ تو روزہ رکھو آپ نے ان چند باتوں کا حکم دیا جس میں وقت کا نماز سب سے پہلا حکم تھا اٹھا اور آیا رسول اللہ ول ازیب ولا انکشوارا گا آپ نے فرمایا یہ نجات والے امان ہے تو آپ گوا رہیں گے ورنہ ہی ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں نہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا عجیب والا اعلیٰ والا ہم کو سمن ہو آپ نے جو کچھ کہہ دیا ہم اتنا ہی عمل کریں گے نہ اس میں اضافہ کریں گے نہ اس سے ہم کوئی چیز گھٹائیں گے سامنے علیکم بس واپس جانے ابھی کچھ ہی دور جا گیا تھا تو آپ نے حاضرین کو خطاب کیا فرمایا اگر سننے سے کوئی انسان جنتی شخص دیکھنا چاہتا ہو تو یہ مردمال جو کا ہے یہی جنتی انسان ہے انسان کو پچوکہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے شیو رمضان کا انتظار نہ کیا جائے اور جمعے کا انتظار نہ کیا جائے نمبر تین اللہ حرد حکم دیا کہ وہاں بڑوں رب بکوں یہ نماز روزے کی پابندی کے علاوہ بھی زندگی کے ہر ہر معاملے میں اپنے رب کی اطاعت کیا کرو رب نے جو کہہ دیا ہے جو حکم تم کو دے گیا ہے اس کی پابندی کرو اسلامی احکام کو چھوڑ کر کے کوئی اوغ اختیار نہ کرو آخری چیز وہ فارو سہی رہا یہ ایک نماز اعت سرما برداری فرارے اور واجبات کے علاوہ بھی وقت علوخہ برابر نیکیاں کیا کرے تاکہ تم کامیاب بن جاؤ انہی کا نیکیوں میں سے جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور جن کی بڑی تعلیم جن کی بڑی فضیرت بیان کی ہے اور جن نیکیوں پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو باطب رکھا یہاں جو لدی انخرا اور برابر نیسیاں کیا کرو لال تم تو ہو دار تم کامیاب ہو جاؤ اس لیے سب ہی زیادہ اللہ رب العالمین نے اور نبی علیہ السلام نے قرآن حجیب کتاب سننے کے اندر ہمیں راجما کے فراغ کے بعد ہی ہمیں نیفیت نیفیاں کرنے کا حکم دیا ہے اللہ دعار بنواتے ہیں لمح کتنی مول انچی نفیری تجار فہرا آگانا اجرا اے ایمان والے جو جی بھی میں تم اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کی ربا تم یہ کرو گے اپنے دن دن دن دن ہی زندگی جی میں جو بھی میٹیا جے جی پی الگ سواب کا کام اب کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع کرا دے رہے ہو تو یاد رکھنا تجربے آ گانا اجرا پھر آپ کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس تم آؤ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اس کا اجرو ثواب ہوگا اور جتنا بڑا اجرو سواب ہوگا آپ کی نیتوں کا اس کو اس حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے جس میں نبی علیہ اس طرح کامر شاپ ہیں کہ ایک مرد مومن اگر اخلاق کے ساتھ اللہ ہکالات کی گا کچھ نوبی کے لئے ایک ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ درہم کو اپنی مبارک میں اور پھر اس کے ایک درہم کو اللہ تعالیٰ روزانہ قیامت تک بہاتا جاتا ہے اور اس کو بڑا کرتا جاتا ہے اور ساتھ ہمارا یہاں تک کی ایک درہم تاج میں سوال قیامت کے دن ہر کے میدان میں میں اہر پہاڑ سے بھاری ہو چکا ہوں بابو میرے بھائی وبا وبا و اللہ ری نے ہمیں نیک آنا کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی واد کہ اس کا بڑا اگر و کے قیامت سے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں ملے گا بہت سارے نیک آناج ہیں ان میں سے بہت بڑا عمل ہے اور بہترین نیک یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آئیں اللہ تعالیٰ کے مخلوط کے کام آئیں ہم انہیں فائدہ پہنچائیں ہم ان سے ہمدردی جلوائیں ہم ان کے سکھ درد میں حصہ بتائیں یہ بہت بڑا مسلم رحمت اللہ ہے ابھی صحیح نے امام ابو داؤ امام تلمی امام احمد بن حمد ان تمام محدثین نے حضرت ابو حدیرا رضی اللہ تالا روشن کیا کہ نبی ساتھ مارا من نت فساد مسلم کل متمن خور دنیا نسند کل مسلم خور کی ماں وہ مسلم یس دنیا مل آخرم وہ سطر دنیا مل آخرم میں کامل اب تو كان سی او نہیں ایک کام لو سی او نہیں التی اے کما جانے مانے حدیث ہے. اس کا ایک حصہ میں نے کہا بدلا کے سامنے آپ ایک ساتھ جمایا نہ فسما روی اربانا جے کلبا ویک جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی دنیاوی تکلیف سے دور کر دیتا ہے جو کہ شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی کوئی نئی پریشانی اپنے مال کے ذریعے اپنے قیمت کے درمی اپنے طاقت کے ذریعے اپنے علم کے ذرے اپنے صحت تندرستی اور اپنے مسیح راج کے ذریعے جو انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی, کی چھوٹی ایک تکریف کو دور کر دیتا ہے نہ سسل ہو رہے کل متمل کرنا اس کے سرے اللہ تعالیٰ قیامت کی بڑی مصیبتوں میں سے مصیبت ٹال دیتا ہے آپ میرے ساتھ میں وہ نہیں سرانا موصلف یا سر ہو رہے کہ دنیا رکھا پھر جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی تنگی کو اس دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو اور تنگی کو اگر کسی دے کلم اگر کسی مسلمان بھائی کی تنگی اور کسی اور پریشانی کو دنیا کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے تو اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ تو اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کی دنیا کی بھی مصیبتیں مشکلات آسان کر دیتا ہے اور آخرت کا آخر ساری تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے بہت بڑا جو سوا کے میرے بھائی جو میں یہ ساتھ سراتے ہیں فرشتوں نے ایک مرد مومن کی روح کر چکی اور روح کب کرنے کے بعد جب رب آدمی سامنے بخاری اللہ پیشتوں نے روح قدر کرنے کا حکم دیا ہم نے روح کر کے آپ نے سامنے پیش کر دیا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہا وہ بندہ ہے جو دنیا میں ہم بندوں کے ساتھ آسانی دیتا تھا دنیا میں پریشان گریبوں مشکل ہوئے آدمیوں کے ساتھ یہ آسانی کا معاملہ کرتا تھا تو سارے تم بنا ہو ہمارے بستو کے ساتھ پورے دنیا میں آسانی کیا ہے تو آج ہم نے سنتی کے سارے گناہ اس کے معام کر کے اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دیا ہے کام آئیے اپنے لیے تمہارا وہ بند سارا مسلمان وہ بند اے رہتا. جو دے مسلمان رہتا پاس جو کرم آ گئے اپنے مسلمان کسی مسلمان کے اندر اس کو عام نہیں کرتا اس کو برنام نہیں کرتا رس کرنے میں کوشش نہیں کرتا اس کے کو لوگوں میں چرچا نہیں کرتا پھیلاتا نہیں بلکہ دیکھتا ہے ہمارے مسلمان بھائی کے اندر اگر اس کو ایک گیا ایک گلتی ہو گئی تو اس کو کمی میں رسوا کیا جائے اور اس کی بے گتی کی جائے یہ سوچ کر کے اگر کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کے پر پردہ ڈال دیا جس نے اپنے سلمان بھائی کے پردہ ڈالا ستر دنیا کرا تو اللہ کہنا جی کے دنیا میں بھی اللہ اور ہی. کے ہونا میں ایک میرے دان ایک سامنے اللہ تعالیٰ سنا اللہ نے اللہ تعالیٰ فرماتے اور آ جاؤ سارے کے میدان کے لیے بڑے بڑے کام کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پہلے سے اتارا ہے نام یہ کرتا ہے یا تو پورے حق کے میدان کا سب سے بڑا مجھے ہوگا نام جس کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم لوگ اترے گا سارے لوگ ہر کے میدان میں اس میں لوگ ان کو دے رہے ہیں کہ میرا دیکھو اس کے ساتھ اللہ تعالی کیا معاملہ کرتا ہے کام نہ ہوا کرا سکتے اللہ سنگا کے آؤ آگے اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اللہ حکمت کریم ہیں تو سارے لوگ سمجھتے ہیں اور کریم دیکھ کے اللہ تعالیٰ اسے کام میں جان دے گا اللہ فرما بہت اور سارے لوگ تمہارے ان لئے اللہ تعالیٰ محکم ہوا ایک لمبا تھا اللہ اور بندے اور سارے لوگوں کے درمیان کر رہا ہے آگے اللہ تعالیٰ اپنے گنہے دار بچوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے کسی بھی انسان کو کسی بھی سرشتے سے اس علم نہیں ہے پھر اللہ تارہ ہونا چاہیے پرچا کھلے جب سارے سکتا تو اللہ اور آگے آ گیا صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کار میں پوچھتے ہیں تم نے دنیا میں فلا فلا گناہ کیا تھا رب العظمی میں نے کیا تھا کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکتا اچھا لگا تم نے فلا فلا گناہ کیا تھا ہاں کیا تھا اللہ تعالیٰ اچھا دنیا نے میں نے گنا پردہ پر دا رکھا تھا ہم نے رسوائی سے بتایا تھا بڑا کرم تو کیا تھا ہمارے سارے روپ پر تھی پردہ ڈال رکھا تھا کسی پر دنیا میں تھی پتا نہیں چلنے دیا اور دنیا کی دلے بے رسواری سے ت نے ہم کو بچا دیا اللہ تعالیٰ فرماتے طے دے دنیا کو پردہ گھیر دیا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا کر رہا ہوں ہنستے میدان میں کسی کو پتا نہ چلے کہ دنیا میں کوئی گزار کچھ گناہ کر کے آیا تھا اور اس لیے میں تیرے سامنے پوچھ رہا ہوں تاکہ میری آواز ہنستے میدان میں کسی انسان کی طرف نہ کہہ سکے کہ میں اس میں میرے کر رہا ہوں اور اللہ فرماتے ہیں جڑے بندہ اپنے مسلمان بھائیوں کے کام میں رہتا ہے ان کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی مدد کرتے رہتے ہیں انسان اپنے بھائیوں کے ساتھ اللہ کے مخلوق کے ساتھ سلوپ کرتا ہے نرمی کا ایک دان کامیا کرتا ہے تو بھائی واللہ واللہ ماتان کی اور سنوا رہے ہیں جب تک ایک موب اور بھائی کے پران میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں میرے بھائی لوگ اللہ کے ساتھ جو بھی نیٹیاں وہ نیٹیاں دائیں نہیں آتی اور جو نیٹیاں آپ کرتے ہیں ان میں بہت بڑی نیتیاں یہ ہیں کہ آپ اپنے سے اپنے تعلق سے دنیا میں تمام اپنا اور خصوصاً مسلمان کو فائدہ پہنچ جائے ان کے کام آئیں ان کے دکھ دن کا پکائیں اور ان کی پریشانیوں میں شامل ہو جائیں کبھی کوئی اللہ تارا ان کی توسیع میں سے فرمائے الحمد للہ وبا اماد اللہ تارا نے اور نبی الحاثن گیرے کے کام آنے اللہ کے مخبوط کو فائدہ پہنچانے ان کے ساتھ اچھے سوروپ کرنے کا جیسے حکم دیا ہے املی طور پر بھی ہمیشہ امریا ہے مسکراہنام نیک لوگ سوہین ہمیشہ عملی طور پر بھی لوگوں کے کام آتے رہے پران حدیث بھی اس میں بڑے خدائی بیان کے گئے اور بہت سارے واقعات ہیں اللہ جن نے ایک لاکھ اللہ رب العالمین نے کے لیے نقد نبی منصاف علی ملاسلاس نام کا بیان کیا ہے سورج کے کے سکندر واقعہ موجود ہے جب تک آپ کسی موکن کے سامنا تیر اللہ تعالیٰ آپ کا سارا کام بناتا جائے گا اللہ حکمر اللہ تارہ نے ساتھ سنوایا پورا واقعہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موسا علیہ السلام ایک دن کے ایک مسلمان اور ایک سرونی کافی دونوں لڑ رہے تھے دو نوجوان لڑ رہے تھے موسیٰ رواس نام باہر نکلے تو دیکھا کہ جو دو, دو لڑکے لڑ رہے ہیں وہ کافر جو تھا فرونی وہ مسلمان کو بچے کو زیادہ تنگ کر رہا تھا اب مسلمان بچے نے موسا رحطاس نام کو اپنی مدد کے لیے بلایا موسا رس حاضر ہوئے پہلے تو چھڑانے کی کوشش کی لیکن موسا کریم اللہ جتنا چھڑاتے ہیں وہ فرونی کو اتنا ہی شیر بن کر کے آگے بڑھتا جا رہا ہے آخر کار موسا کریم اللہ نے دیکھا کہ یہ نہیں باغات سب آتا بہ موسا فاطلہ آ ایک روسا سینے پر مارا اور کمبک مر ہی گیا ختم وہ کہاں سے روسا ہے تو وہاں سے نکل جائے کسی کو پتا نہیں دوسرے دن پتا چل گیا کہ موسا ہی نے اس کو قتل کیا ہے فرعون اور اس کی ساری کابینہ نے فیصلہ کیا کہ کی موسا کی ہمارے اصلی بڑے آدمی کو قتل کر دیا ہے ہمارا اپنی محافظ ہے ہمارا اپنی مکان لوڈل جو ہے اس لیے اس کو ایسا کرو کہ اس کو موسا کو قتل کر ڈالیں گے موسا ریلاسان میں قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا فرآم کی کابینہ میں ایک شخص تھا جو موسا کریم اللہ سے بڑی محبت کرتا تھا اس نے وہاں میٹنگ سے اٹھا اور آدمی رات آ کر کے موسالے کا سنگ بتا دیا بھائی موسا ان نلمل کابینہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ مشر ملک چھوڑ کر کے باہر نکل جائیں میں آپ کا خیر خاں ہوں موسا کلیم اللہ نکل گئے اور مدین کا راستہ پکڑا اور مدین کے راستے میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ مدین یہاں تک کہ مدین میں جو داخل ہوئے وجا گا مہارت نا منگ میں وجہ سے جن کا کرم اللہ نے دیکھا ایک بہت بڑا کنواں ہے اور کورے پر بار پتھر رکھا ہوا ہے وہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی لانے کے لیے آتے ہی آج نیک دو بچیاں ہیں دو لڑکیاں ہیں ایک بوڑھا پاس ہے وہ غریب ہے مزدور رکھنے کے لائے نہیں ہے ایسے سوال بچیوں کی نویش کیا ہے کسی نوکر نہیں رکھ سکتا دین دار نوٹر کی طرح سے دیکھا کہ لگوں جگہ ہندو نیوم رہا دور بار میرا قریب دو مسلمان شریف بچیاں ہیں ان کی بکریاں ساری کی ایک ایک اتنا پڑھانا چاہتی ہیں لیکن وہ دونوں دو بچیاں اپنی بکریوں کو روک نہیں کنویں کے قریب نہیں آنے دیتی موسیٰ کریم اللہ نے ان سے پوچھا میں آخا کا دستوں تم دونوں کا کیا معاملہ ہے بکریاں کیوں روک رہی ہو ان دونوں شریف بچیوں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے باپ بوڑھے ہیں کمزور ہیں مزدوری دینے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اس لیے ہمیں گوا گھنٹے بکنیا کراتی ہیں اور بھیڑ بھاڑ سے رکھنے کے لیے جب سارے لوگ پانی پیرا کر کے چلے جاتے ہیں تو بچا چکا پانی اپنے رسنوں کو پاتی ہیں اس لیے اپنی بکریوں کو رو رہی ہیں نرسا کلیم اللہ نے ان کی بکریوں کے لیے اولا کر کے پانی پلا دیا دوڑوں بچیاں اپنے بکریوں کو جب دیکھا پانی پی کر کے چہرا دیں گے بکریاں دورے بکیاں وقت سے پہلے اپنے بکریوں کے لیے اور وقت کرے گی دوسرا رشت راج کھان میں دو بویاں دین دار شریف ان کی مشکل میں پہل کیا اور ان کے کام آئے ابھی آپ نے سنا ایک میں وہاں پوچھا کیا بات ہے آگے کہ اللہ <سؤال> کا رحماتے ہیں پھر پورا قصہ بیٹو نے اپنے باپ سے بیان کر دیا اس میں اللہ رب اللہ اللہ کی محنت مانگ رہے تھے اپنی بنا رہا تھا یہ ہے میرے بھائی میں بڑا سوال کیسے کام بنا رہا تھا سب سے پہلے تاریخ اللہ تعالیٰ سنبھالتے ہیں برے باپ نے کہا تم نے اور نہیں جائے اور اس آدمی کو بنا لائے تاکہ اس کی مزدوری دے دی جائے سزا تہذا ہونا کرتے دوسرا کبھی ملے میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں لیا بھجویا کا اجرنا سکئی کلنا تاکہ آپ نے تو میرے بکریوں کو پانی پلا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے والد اس کی مزدوری دے دی دے بے دوسرا رہ سواسنا پورا کس کا بنا سو کہا جاتا اللہ کی سوچ رہتی انہوں نے پوچھا تم کو بیانیا گوسا کے پورے کر سکتی اللہ تعالیٰ نے امان دیا اور کھانے پینے کا انتظام کر دیا ذرا سنو کہتے کیا ہے سورے پسند کہا صحیح یہ تھوڑی دونوں بچیاں جن کو آپ نے پانی پلایا ہے مسا میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک بیٹی کی تمہارے ساتھ شادی کر دوں یہ ساری مشکلات ہو رہی ہے بکیلوں کو پانی پلایا بیگ لاکھ بکیلوں کی بکریوں کو پانی پا کر بکریوں کو پانی پا کر کے مشکل ہاتھ کر دیا اللہ جہاں کسان بکیلوں کا کام کر رہے ہیں اللہ جہاں بیس کی جیونی بنا ہے اللہ ہمارے ہاتھ بھی مل گئی جانے دنیا آتی زندہ دور گزر جاتی ہے مساطری میں کہاں سے چلاؤں گا کہاں سے ایسا کروں گا سائیں گے ساری پریشانیاں اللہ تعالی فرماتے فکر نہ کرو آس پاس میری بکریوں کو چرا دے نہ یہی تمہارا محل ہے ای تمہاری مزدوری ہے اور یہ ہمارا گھر ہے اس کے گھر میں تمہیں رہنے کا موقع دے دیا ساری مشکلات اللہ بڑا کام کر دیتے ہیں وہ نہ ہم اسی لیے میرے بھائی ہم سے ماہ جو ہیں جب اپنی اپنی زندگی کام آ گیا تو آج شادی کے لیے دل جانا کرتی ہے لندن بھی اب تک سوپ کا پورا ہینڈ پیس سردی مطلب کھڑا ہوا ہے لیکن پچیس بھی ایجوکیشن بھی نہ ہے اور مزدوری اور نوکری اس کو نہیں مل رہی ہے وہی کیا ہے ہم زیروں کام ہمیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام آتا اللہ تعالیٰ کام آنے غیروں کی خدمت کرنی گہروں سے دعا کرو اپنے لیے میں جیسے جیسے اللہ ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ساری مشکلات کو دور کر دے ساری پریشانیوں کو دور کر دے ہم نے شکایت جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ سے لگا دے رہا جی ہم کو بنا دے ہر مسلمان بھائی کی پریشانیوں کو دور کر دے دنیا میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ ان کو ہم امان محسوس کرنا تو ان پر مشکلات آئی ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کر کے ان پر گہرے کا دل کا ہے تو اللہ تعالیٰ گہرے کے دلبے سے ہمیں اللہ <سؤال> رب الکمان اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کے حسم سے ان کی آفاظ کو ان کے لیے سب کے رہاج فرمائے اور ذریعہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے پسند ہے جو امت کے لیے اسلام کے لیے اسنان دے ہو اور جو اللہ رب العدمی دار کرنے والا ہو حاصم شارجہ شیخ القان محمد بہت اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بنوائی ہر ہر مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی وہی نئے سامان وہی سارے اور وہی سامان کرنے کی کوشش میں سی فنائے جو امت کے لیے آخرت کے لیے اللہ کی ریلا کے لیے ہو امت کے لیے اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہو ہر ہر قسم کے, کے سے اللہ تعالی ہم تمام عن تمہیں